ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجزہ کے نگران حاجی محمد عمران اب تاری العالی انشاء اللہ تشریح فرما ہوں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے اس سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا اللہ رب العزت توفیق دے تو دل کے کانوں سے سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدسے میں سجانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمایا رمدان المبارک کے آخری عشرے کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں اٹھائیسواں روزہ اختتام پذیر ہوا اور اب اس وقت ہم انتیسویں شب میں داخل ہیں رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں کی جو اہمیت و فضیلت احادیث کریمہ میں بیان ہوئی ہے اس میں سے 21, 23, 25, 27 اور انتیسویں شب ہے اور آج یقیناً انتیسویں شب ہے ہمارے اس ریجن میں پاکستان اور اس کے گرد و نباح کے جو ممالک ہیں ان میں آج انتیسویں شب ہے تو ممکنہ صورت میں آج پاسبل ہے کہ آج ہی شب قدر ہو کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ بہرحال احادیث کریمہ میں شب قدر کو معین نہیں کیا گیا اور یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی ہاں البتہ بعض راتوں کے بارے میں علما اکرام مفسرین ازام و اولیا اکرام صوفی اکرام نے اپنے اپنے تجربات و مشاہدات بیان کیے ہیں کہ ممکنہ صورت میں یا عین ممکن ہے کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہو بہرحال آج انتیسویں شب اور آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے تو آج کی رات بھی عبادات کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے اور ایک کاش آج کی رات بھی ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں نیکیوں کی بارگاہ الہی سے توفیق مانگیں اور گناہوں سے بچنے بچانے کی نیتیں کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کی رات کا بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں اس کی جو فضیلتیں ہیں ان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا عطا رمضان شاہ رن مبارکن کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جو مبارک ہے اور کیوں نہ مبارک ہو کہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے جس کے بارے میں آیا اس کا پہلا عشر رحمد دوسرا مبارک دوسرا جو ہے وہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اور یہ تینوں ہی اشرے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں پانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ایک کاش اس کی جو برکتیں ہوں وہ بھی ہمارے نصیب میں آ جائیں وہ بھی اس سے بھی ہمیں حصہ مل جائے میرے مدنی چینل کے ناظرین کیونکہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے برکت والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ جس کے اشرے کی یہ یہ فضیلتیں ہیں اور جس میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر فرضوں کا ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے جہنم جی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے کھول دیے جاتے ہیں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو اگر اس مہینے میں بھی ہم نیکیاں نہ کر سکیں نیک نہ بن سکیں تو پھر وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نیک بن پائیں گے اور وہ کون سا مہینہ ہے وہ کون سی سعاعتیں ہیں کہ جن میں ہم گناہوں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں رجوع کریں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے برکتوں والا مہینہ ہے تو یقیناً جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے جس کے آنے پر نبی کریم علی سلاط و سلام نے مبارکبادیں پیش فرمائی ہیں جس کے آنے پر نبی کریم علی سلاط و نے مرحبا فرمایا ہے اہلا و مرحبا فرمایا ہے تو جب ایسا مبارک مہینہ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ جو اس کی برکتوں سے واقف ہے جو اس کی فضیلتوں اس کی رحمتوں سے واقف ہے جسے کچھ نہ کچھ پتا ہے اسے یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ ایسا مہینہ جا رہا ہے کہ جس میں ثواب بڑھا دیا گیا تھا رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے برکتوں کا نزول ہو رہا تھا فضیلت والے ایام تھے فضیلت والے لمحات تھے وہ مواقع ہمیں میسر تھے کہ جن کے بارے میں یہ آئے کہ ان موقعوں پر دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اب جب کہ وہ جا رہا ہے تو عاشقان رمضان جنہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے غم رمضان ملا ہے وہ اداس بھی ہیں وہ غمگین بھی ہیں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دل گرفتہ بھی ہیں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور وہ اپنی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ وہ رب کریم کی عظمت اور اس کی کبریائی کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم وہ اعمال بجا لائے یا نہیں لائے کہ جو رب کریم کے شائع نشان تھے جو اس مہینے کی عظمتوں کو پانے کا ذریعہ تھے ماہ رمضان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکے یا نہیں کروا سکے لیکن ہم بارگاہ الہی میں ملتجی ہیں کہ اے ارحم الحمین جب تو سب کو کثیر افراد کو رحمتوں کے مغفرتوں کے جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے اے رحم الحمین ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرما لے کہ جن کو تیری طرف سے رحمتوں کے مغفرتوں کے جہنم سے آزادی کے پروانے ملے میرے محترم اسلامی بھائیوں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے بالخصوص رمضان کے جو ہم نے اٹھائیس دن گزار چکے ہیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں جس طریقے سے عبادات کرنی چاہیے تھیں نمازوں میں جو خوشو و خزو ہونا چاہیے تھا علم دین کی طرف جو رغبت ہونی چاہیے تھی مسجدوں سے جو تعلق ہمارا جڑنا چاہیے تھا قرآن پاک کی تلاوت میں جو ذوق و شوق نصیب ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا اگر حاصل ہوا آپ سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے شکر بجا لائیے اور اللہ رب العزت سے استقامت کی بھیک مانگیے کہ رب کریم اس مہینے کی برکت سے ان عظیم ساعتوں کی برکت سے ہمیں استقامت کی ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ سارا سال ہمارا نیکیوں میں گزر ہو ساری زندگی ہماری نیکیوں میں گزر ہو اور گناہوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنی عمر رفتہ کو ہم گزار سکیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کیونکہ رمضان جا رہا ہے اور عید آ رہی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کچھ تو عید کی تیاری کرنی ہی ہے اور عید کی تیاری سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے بناتے ہیں ہم اپنا لباس بناتے ہیں کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں کچھ گھر کے صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں کچھ گھر میں کچھ چیزوں کو لاتے ہیں کچھ چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں یہ بھی کرنی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائیں بلکہ بعض چیزیں تو خود شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مستحب قرار دی ہیں ہمارے لیے اس کی ترغیب موجود ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے اور اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کچھ اقوال جو مفسرین نے تفاسیر میں لکھے ہیں وہ سنانا چاہوں گا چنانچہ حضرت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت موسا کلیم اللہ علی نبی نو علیہ سلاط وسلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر لی جب انہوں نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کری دین میں خرد برد کری اور اس میں تحریف کری تو کیا ہوا ایک گروہ تھا جو حق پرستی پہ قائم تھا جو دین داری پہ قائم تھا جو حضرت موسیٰ علی سلاۃ و سلام کے عطا کردہ عقائد و نظریات و اعمال پہ قائم تھا اس گروہ نے وہ گروہ ان سے جدا ہو گیا اور اس گروہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز وجل ان لوگوں نے دین میں باطل چیزوں کو ملا لیا ہے تحریف کر لیے تبدیلی کر لیے یاز وجل ہمیں ان سے جدا کر دے ہمیں ان سے محفوظ و معمون کر دے چنانچہ زمین کے ایک حصے میں یہ لوگ گئے وہاں غار تھا اور غار کے ذریعے یہ اس آبادی سے جہاں بنی اسرائیل کے یہ افراد آباد تھے دوسرے مقام پر نکل گئے اس غار کے ذریعے جب دوسری جگہ گئے تو وہاں پہ چٹیل کھلا میدان تھا وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے اور پھر وہیں پہ رہتے بستے رہے اور پھر وہیں پہ ان کی اولادیں ہوئی اور ان کے سارے کام وہیں پہ چلنے لگے چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک وقت کے بعد حضرت ذلق الن وہاں سے گزرے تو جب گزرے سیر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کی عمریں دراز ہیں عمرے بڑی طویل ہیں اور کوئی فقیر نہیں قبرے گھروں کے پاس ہیں اور عبادت گاہیں ان کی گھروں سے دور ہیں گھر پر دروازے بھی نہیں ہیں نہ ان پر کوئی حاکم ہے نہ ہی کوئی ان کا امیر ہے حضرت ذلقرن نے دریافت فرمایا ان سب باتوں کا کیا راز ہے کہ تمہاری عمر طویل ہیں تمہارے گھر کے دروازے, تم دروازے نہیں ہیں قبر قریب ہیں مساجد دور ہیں کوئی امیر و حاکم نہیں اس کی وجہ کیا ہے تو ان سب انہوں نے بتایا کہ ان سب باتوں کا راز کیا ہے تو فر عرض کی اے بادشاہ ہماری عمروں میں برکت کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہم میں سے جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے تو ہم مل کر اس کی محتاجی دور کرتے ہیں اسی طرح اسی وجہ سے ہم سب اگنیا ہے مالدار ہیں کوئی بھی فقیر نہیں ہمیں ہم اور ہمارے قبروں کے گھروں کے قریب ہونے کی وجہ یہ ہے قبر زندوں کو موت کی یاد دلاتی ہیں اور ہماری عبادت گاہیں گھروں سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام اور علی علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے عبادت گاہ کی طرف چلیں مسجد کی طرف چلیں تو جتنے قدم چلیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی اتنی برکتیں ملیں گی اتنی رحمتیں ملیں گی تو اس لیے عبادت گاہیں دور ہیں کہ ہم زیادہ قدم چل کے جائیں گے زیادہ اجر و ثواب پائیں گے اور ہمارے گھروں کے دروازے اس لیے نہیں کہ ہم کسی کی چوری نہیں کرتے یعنی ہمیں ہم چوری نہیں ہے کوئی تو ہمیں دروازوں کی حاجت بھی نہیں اور ہم پر کوئی حاکم یا امیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے بلکہ باہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو پھر ہمیں امیر و حاکم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی حضرت ذلق نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری مثل کوئی قوم نہیں دیکھی اگر میں نے کسی شہر کو وطن بنانے کا ارادہ کیا تو تمہارے حسن معاشرت اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے اسی شہر کو جہاں تم آباد ہو اس کو میں اپنا مسکن بناؤں گا اپنا گھر یہاں پہ آباد کروں گا اگر بنانا ہوا تو میرے مٹھی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی کہ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں احادیث کریمہ میں بھی آیا کہ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ عمر میں برکت کا ذریعہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر طویل ہو سلامتی والی ہو تو صدقہ دیجئے دوسرے مسلمانوں کی مدد کیجئے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کیجئے اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں فقیر نہیں تھے ہم بھی اگر غور کریں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پہ صدقات واجبہ زکات وغیرہ لازم ہے تو وہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن اگر پوری دیانتداری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ قرآن و احادیث میں جو اس کے مستحقین آئے ہیں ان تک پہنچائے صحیح جگہوں پر ہمارے عطیات اور ہمارے صدقات پہنچے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے سے بھی اس دنیا سے بھی فکر ختم ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ دور گزرا ہے کہ جب کوئی فقیل نہیں ہوتا تھا اہل سربت اپنے سب واجبہ لے کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے کوئی حاجت مند مل جائے کوئی مستحق مل جائے تو اس تک ہم پہنچا دیں اسلام بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں یہ حکایت سنانے کا مقصد جو تھا میرا وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی حاجت مند ہیں پریشان حال لوگ ہیں ہمارے گرد و نواب میں زیادہ دوب جانے کی حاجت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے وہ یہ کہ ہر ہی خاندان میں کچھ لوگوں کو رب کریم اپنی فضل و رحمت سے وافر حصہ تا فرماتا ہے انہیں مالدار بناتا ہے صاحب حیثیت و صاحب ثروت بناتا ہے تو وہیں وہ اپنی بے نیازی سے کچھ لوگوں کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ وہ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے ان کی حاجتیں پوری کی جائیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بھرپور صحیح کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے عظیم کام مسلمان سے محبت کرنا ہے اور اس حدیث کی شرح میں علما نے لکھا کہ محبت کرنا یوں کہ اس کی دلجوئی کی جائے وہ حاجت مند ہو تو اس کی مدد کی جائے اور روایتوں میں آیا جب آپ مدد کریں تو کہاں سے شروع کریں کیسے شروع کریں روایتوں میں آیا احادیث کریمہ میں آیا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا کا ایک اجر ہے صدقہ صدقہ ہے مسکین کو صدقہ دیا تو صدقہ دیا صرف صدقہ ہے اور اپنے قرابت دار مسکین کو صدقہ دیا تو اس میں دو اجر ہیں دو اجر کون سے یہ صدقہ بھی ہے اور اس میں سل رحمی بھی موجود ہے تو جب ہم غور کریں اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کی خیرخواہی کر سکتے ہیں ان سے ان کی حاجتوں میں ہم کام آ سکتے ہیں تو ضرور آنا چاہیے اور ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت نے وہ ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں اپنی حاجات کے اعتبار سے ہمارے پاس مال و دولت ہے ہمارے پاس اشیا ہیں ہمارے پاس وسائل ہیں تو اب ہمیں اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے اور قرب و جوار میں جو حاجت مند ہوں ان کی مدد کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کی بھی کرنی چاہیے اپنے آس پڑوس والوں کی بھی کرنی چاہیے آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں جس ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کی فیکٹری ہے آپ کی دکان ہے کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں تو جو آپ کے ماتحت افراد ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوں گے جو سفید پوش طبقہ ہوگا جن کی تنخواہیں بہت قلیل ہوں گی اور وسائل کم ہوں گے مسائل اور حاج زیادہ ہوں گی تو آپ ان کی مدد فرمائیں ان کی مدد کریں گے اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ حلاوت ملے گی وہ لذت وہ لطف حاصل ہوگا کہ جو شاید کسی اور کام کے کرنے سے نہ ہو اور جب مدد کریں تو پھر یہ مدد جو ہے یہ احسان جتائے بغیر ہونی چاہیے یہ مدد اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور اس احتمام سے ہونی چاہیے کہ وہ حدیث مبارکہ میں جو آیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے اور دوسرا یہ بھی ہے دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ جب ایک ہاتھ سے, دو دوسرے, ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے پوشیدگی کے ساتھ دو جس کو دے رہے ہو اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے اور اس کی جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے ہمارے اسلاف کرام اس قسم کے کام کیا کرتے تھے محمود بھائی بھی موجود ہیں اللہ کلام بھی سلسلے میں شامل کریں گے وقت مناسب پہ جب یہاں جب میں آپ کو چند روایات بھی سناتا ہوں چند آیات بھی سناتا ہوں جس سے انشاء اللہ ازب ترغیب بھی ملے گی اور ہمیں احساس بھی ہوگا کہ کس کس طریقے سے ہم نیکی کما سکتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یس القا ما ذا یون تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کل آپ فرمائیے ما ان من خیرن تم فرماؤ کچھ مال نیکی میں خرچ کرو ماں من خیرن فل و علیدئینی ول اقربینی ول یتاما تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیروں کے لیے ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا والدین کے لیے دعا نہ کرنا اولاد کے لیے گزر بسر کی جج یعنی تنگی کا سبب بن جاتا ہے ان سے پوچھا گیا کیا یہ ممکن, ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی انہیں راضی کر سکے دنیا میں تو راضی نہیں کر سکا والدین کا انتقال ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گئے اب کیا کریں اب انہیں کیسے راضی کریں تو فرمایا کر سکتا ہے بلکہ تین چیزوں سے انہیں راضی کر سکتا ہے ایک یہ کہ وہ خود نیک اور پرہیزگار بن جائے کیونکہ والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو دوسری چیز یہ کہ والدین کے عزیز و اقریبا کے ساتھ سلا رحمی کرتا رہے اور سلا رحمی میں جہاں ان سے میل جول داخل ہے ان سے محبت و الفت کا معاملہ داخل ہے وہیں ان کی پریشانی میں کام آنا ان کے غم کو غلط کرنا اور ان کو خوش کرنا یہ بھی سلا رحمی میں داخل ہے تیسری چیز یہ کہ ان کے لیے استغفار اور دعائیں کرتا رہے اور ان کے لیے صدقہ وغیرہ دے کر اثار ثواب کرتا رہے اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ یعنی جو کرابت دار ہیں ان کے ساتھ تل رحمی کر اور محبت و میل جول اور خبر گیری کرے اور موقع پہ مدد اور حسن معاشرت سے ان کے ساتھ پیش آئے نبی کریم علی سلاط وسلام کا فرمان زیشان ہے اب دیکھیے نیکی کمانا کتنا آسان ہے ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مدد کرنی ہے اور یہ اس لیے ارض کر رہا ہوں عید کا موقع آ رہا ہے ہمارا جو صدقہ فطر لازم ہے اس میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ تاکہ غربا و مساکین کی خرد و نوش کا اور ان کے حاجتوں کا اہتمام ہو سکے اور وہ بھی اچھے انداز سے عید گزار سکیں تو عید آ رہی ہے لوگوں کو حاجتیں ہوتی ہیں لوگوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں تنگی ہے پریشانی ہے لیکن اگر ہمارے سبب سے ان کی تنگی اور پریشانی دور ہو جائے تو اس کی کیا بات ہے اور یہ صدقہ دینا ہمارے لیے کتنا منفیت کا باعث ہے ایک تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے اچھا دوسری چیز اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کیا کریں تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھے طریقے سے پیش آئیں اس کی بات کو توجہ سے سنیں اس کے لیے دعا کر دیں اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں تو یہ ساری چیزیں بھی صدقے میں آ جائیں گی ایک ہدی شریف ہے جس میں نبی کریم علی سلاط و سلام نے صدقے کی اقسام کو بیان فرمایا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ شاء اللہ گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی کریم علی سلاد وسلام نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ کا ہے نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو دیکھا تو مسکرا دیں مسکراہٹ کی عادتیں کم ہو گئی ہیں اور ایک تو یہ نفس جو ہے ہمارا اللہ تعالی ہمیں اس پہ قابو عطا فرمائے اس کی چالوں سے ہمیں باخبر فرمائے اس نفس نے ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے گویا کہ اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے سنجیدہ رہنے کو پتہ نہیں کون سی سنجیدگی کہ مسکراہٹ ہی غائب ہے بھئی کسی مسلمان کو دیکھیں تو آپ مسکراتے کسی کو مسکراتا دیکھیں جیسے ابھی محمود بھائی مسکرا رہے ہیں ہمارے قاری صاحب مسکرا رہے ہیں تو ادا کلّاہ یوں کہ نہیں دو ہیں تو میں نے سن کما کہا ایک ہو تو ادا کلّاہ کا کہہ کا ان شاء اللہ برکتے پائیں گے نیکی کی دعوت دے دیجئے. نیکی کی دعوت دیں گے کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے یا کسی سے دور ہے تو ہم اسے نیکی کی دعوت دے دیں. برائی سے منع کر دیں کیا پتا ہمارے دو جملے بولنا قبولیت کا وقت ہو اللہ رب العزت تاثیر عطا فرما دے اور اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جائے وہ نیکی اختیار کر لے گناہ کو چھوڑ دے تو یہ اس طریقے سے بھی ہم صدقے کا ثواب اجر و ثواب جو ہے وہ پا سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہمارے نامہ اعمال میں جب یہ ہوگا اس طریقے کی نیکیاں ہوں گی یہ وہ نیکیاں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور اس کا عجر و ثواب بہرحال ہم پا سکتے ہیں چوتھا جو بتایا اس میں کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا اب اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ پوچھ لیتے ہیں بھئی یہ ایڈریس کہاں ہے یہ پتا کہاں ہے فلاں بلڈنگ کہاں ہے فلاں علاقہ کہاں ہے فلاں سیکٹر کہاں ہے فلاں مکان کہاں ہے تو اگر آپ کو پتا ہے آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ حضرت رائٹ سے لیفٹ پہ جائیے تو کھلا جگہ یہ عمارت آ جائے گی پھر بھی بتا رہے کہ میرا اندازہ ہے ایسے جاؤ میرا انداز ہے گھوم رہا ہے سوالات کا سیشن تو انشاءاللہ شاء نگرانی کے ساتھ کریں گے لیکن ابھی جو بات آپ نے کہہ دی ہے اس کا میں ارض کر دیتا ہوں کہ جب نہیں پتا پھر تو معذرت ہی کریں گے کسی کو غلط رستہ بتانا ہے تو خود برائی ہے گویا کہ اور بھٹکارے نہیں پتہ تو پھر اچھے طریقے سے معذرت کر دیں میں تو خود مہمان ہوں یہاں پہ یا مجھے اس جگہ کا پتا نہیں ہے بہرحال مزید فرمایا کہ کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے کوئی نابینا ہے کسی کی نگاہ کمزور ہے روڈ پار کرنا ہے کچھ کرنا ہے کوئی اس کو ایسی حاجت ہے کہ جو آپ کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے آپ اس کی وہ بات پوری کر دیں انشاءاللہ اللہ صدقے کا ثواب ملے گا اسی طریقے سے فرمائے کہ رستے سے پتھر کاٹا ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے جہاں کنویں وغیرہ ہوتے ہیں اب ڈول سے پانی نکالا نکالتا ہے کوئی اپنے لیے تو آپ نے ڈول نکالا اور وہ اپنے بھائی کے برتن میں آپ نے بھر دیا تو یہ بھی صدقہ ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو بجالانے کی توفیق عطا فرمائے کی ہوگی اگر آخرت کے اجر کی فکر ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان پہ عمل کریں گے تو ڈھیر و ڈھیر نیکیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی اور جو مسلمان ہیں جس کا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے جس کو یہ معلوم ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے تو انشاءاللہ عزوجل یہ نیکیاں وہاں پہ ہماری مدد کریں گی اور وہاں پہ ہمارا گوہے کے ڈھارس بن جائیں گی ہماری آڑ بن جائیں گی اللہ نے اگر یہ قبول فرما لی مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنا اور مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے اور ایک بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اب دیکھیے مسلمان کو اجر و ثواب کیسی کیسی چیزوں پہ ملتا ہے اور ہمارا رب کریم کیسے مغفرت کے پروانے آتا فرماتا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا وہ رحمت حق بہانہ می جو رسمت حق بہانہ می جو ہے تو اس کا نظارہ اس روایت میں کیجئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فاروق اعظم نے آپ کو تکیہ دیا تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے فاروق اعظم وہ تکیہ نکال کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ سلاط والسلام نے سچ فرمایا فاروق اعظم نے کہا اے سلمان اے ابو عبداللہ نبی کریم علیہ سلاط والسلام نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں سرکار علیہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ لگائے تشریف فرما تھے حضور سربر کون صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ مجھے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان اب دیکھیے دیا کیا ہے ایک تکیہ دیا ہے کہ جس سے آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ تکیہ نکال کے دیا ہے تو اس پہ عجر و ثواب کیا مل رہا اللہ کی رحمت سے اللہ رب العزت کیا سلا عطا فرما رہا ہے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا دا دا دا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا اور بظاہر دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا کام تو ہم حرض کریں ہمیں اس کی خواہش ہو کہ کاش کہ کسی طریقے سے میں نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کی رحمت اور مخفیرت کے پروانے پانے میں کامیاب ہو جاؤں کسی طریقے سے کھانا کھلانا اور کسی کو لباس پہنانا یہ بھی بڑے فضیرت والے کام ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت روایت ہے ماشاء اللہ امیر اہل سنت کی بھی زیارت کر رہے ہیں باپا مدنی مذاکری کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور اس میں امیر اہل سنت اپنے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے مدنی مذاکرے دیکھنے سننے کی توفیق تع فرمائے اس کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اللہ اللہ اب دیکھیں یہ بھی انداز ہے نا بچوں پہ شفقت کا انداز ہے کہ نبی کریم علیہ صلاح السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اللہ ماشاء شورہ بھی تشریف لے آئے ہیں اللہ اللہ امیر علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے اور امیر علیہسنت سب بچوں پہ شفقت فرما رہے ہیں اور میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علی السلاۃ وسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں انشاءاللہ شاء اسی پہ اسی بات سے نگرانی شعور سے بات شروع کریں گے اور نگرانی شعرے سے پوچھیں گے کہ امیر اہل سنت ہوں نگرانی شرح ہوں رحمت اللہ ماشاء اللہ اللہ نیتیں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت ابھی تیاری کر رہے ہیں مدنی مذاکرے میں تشریف لانے کی اور اسی تیاری کے دوران دو مدنی منع اور مدنی منیا تشریف لائے امیر علیہ سنت نے گود میں لیا تو شفقت فرماتے ہی رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب امیر علیہ سنت کی پرسنالٹی کو دیکھیں آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو ایک عالم جو ہے وہ مطلب گرویدہ بھی ہے آپ کی عظمت کا آپ کی رفت کا آپ کے علم کا آپ کے تقبے کا آپ کی پہزگاری کا ایک کی منصب کی ہے آپ کی بات زیادہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ شفقت والے ہوں یعنی جو آپ جو سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں سنت یہ اس بات کا زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ سی شخصیت شفقت والی ہو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی عظمت والا اللہ کا بندہ نہیں ملے گا نا صحیح تو, صحیح تو ان کی اپنی صحابہ کرام علیہ مرضوان کی بچوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت کے جو واقعات ہیں اور ان کو اپنے ساتھ سوار کروا لینا پھر بچے لے لے کر صحابہ کرام حاضر بار رسالت ہوتے تھے اور ان پر شفقت ہوتی تھی تو میں پہلے بھی ایک سلسلہ مرض کر چکا ہوں کہ جو جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہوگا یعنی جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عشق محبت اور معرفت کا جتنا حصہ نصیب ہوتا ہے اسے اتنے ہی ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا بھی حصہ نصیب ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں کی یہ سیرت دیکھی گئی ہے تو الحمد للہ سنت بھی ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر سرکار کا عشق محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے ماشاء اللہ میر اقتادات جو بھی فیضان مدینہ میں بھی ہیں آج انتیسویں شب بھی ہے اور متوقع شب شب قدر بھی ہے تو ان تمام ترکیات کو سامنے رکھ کر ممکن ہے کہ آج ہمیں ماہ رمضان کی آخری رات مل رہی ہو تو ان تمام تر صورت حال کو سامنے رکھ کر یہی عرض کروں گا کہ جب آپ لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف مدنی قافلوں کے بعد لوٹیں گے یا کسی بھی انداز پر لوٹیں گے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا جو سن و بڑا پیغام خو مدنی چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچ رہا ہے یا متکفین تک پہنچا ہے پورے ماہر رمضان الحمد مدنی چینل کوشش کرتا رہا ہے کہ اب تک وہ وہ اسلام و دین کی باتیں پہنچائی جائیں جس کا تعلق عقائد سے بھی ہے جس کا تعلق فرائض سے بھی ہے جس کا تعلق واجبات سنت و مستحبات سے بھی ہے ان کا تعلق عبادات سے بھی ہے ان کا تعلق معاملات سے بھی ہے ان کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے یعنی ہم نے کوشش کی ہے کہ تصوف شریعت اور طریقت کے کموبش موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ امل سنت بڑی پیاری زیارت کروا رہے ہیں سبحان اللہ جی ماشاءاللہ جی امیل سنت تک ہماری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو ماشاءاللہ اللہ نے رسول اس مبارک تبرک کی زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہے امیل سننا تک ماشاءاللہ اللہ باپا یہ کیا ہے اگر آواز ہماری پہنچ رہی ہو یہ قرآن کریم قرآن کریم ہے آج مقربۃ مطلب المدینہ پر یہ تشریف لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ کنزول ایمان و خزان ال عرفان جیز ایڈیشن بھی درجمان جیز ایڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہ بابا آواز آ رہی ہے بہت اچھی چھپائی ہے کاغذ عمدہ ہے اور کنزول ایمان ہے یہ جی ماشا بابا میری آواز آ رہی ہے سرکار اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ اور حضرت صدر الفاظ المولانا نویم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ کی تفسیر بھی اس میں شامل ہے اچھا باپا یہ تو گیارہ سال بارہ سو روپیہ اس سے مستب مدینہ سے آج آ چکا ہے تو اس سے تو ہدیتن حاصل کر سکتے ہیں ہر گھر میں ہونا چاہیے تو یہ ہدیتن لے کر عید میں توحفے میں بھی دیا جا سکتا ہے مدینہ مدینہ اس سے بہتر توحفہ کیا ہوگا ابا ہدیہ کیا اشات فرمایا آپ نے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس گھر میں شامی رد المحتاط یا کنزول ایمان ہو اس میں آ سیب یعنی وغیرہ شرارتیں نہیں کرتے ستاتے نہیں ہیں ہر گھر میں ہونا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے اس کو ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناج بابا اس کا حدیہ کیا ارشاد فرمایا پندرہ سو پندرہ سو پاکستانی پندرہ سو روپے ماشاء اللہ دنیا بھر میں دیکھنے والے آشقان رسول چاہیں تو یہ حاصل کریں اور مقت المدینہ سے رابطہ کریں اب جو جو مقتد المدینہ آپ تک پہنچانے کی ممکن صورت نکال سکے اور پاکستان میں رہنے والے اب یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کس کس مقت المدینہ تک قرآن کریم کے یہ مبارک نسخے یہ پہنچے ہوئے ہیں البتہ یہ حاصل کر کے کم از کم باب المدینہ میں تو مقت المدینہ پر شاید یہ دستیاب ہوں گے تو اسے لیں اور اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو اسے عید کے روز اپنے جو آپ تحفے دیتے ہیں اس میں بھی اسے دیں ان اللہ تعالیٰ امید ہے فائدہ بابا آپ نے کور اس کا دکھایا تھا کور آپ معلومات آپ معلومات کر لیں جی میرے مکتب المدینہ پر ہے یعنی دیگر تو پتا چل جائے فرما بابا باب المدینہ میں یہ ہے فی الحال ہر جگہ نہیں نہیں نہیں بابل مدینہ میں تو آ گیا ہے تشریف فرما ہے مجھے پیغام آ بابا صرف باب المدینہ میں ہی ہے فی الحال فی الحال ابھی جو کور آپ کے ہاتھ میں جو تھا کیا وہ اگر وہ کور کے اندر یہ قرآن کریم موجود ہو تو کیا اس کو بگیر وضو کے پکڑ سکیں گے جی ہاں کیونکہ یہ نکل جاتا ہے نا جی ہاں تو یہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ مگر نہیں چاہیں کہ ناظرین تک یہ بھی نکال کر نہیں پکڑیں گے निकाल कर, निकाल कर بے وزو اس میں آ گیا یہاں تو نہ لگائیں باقی جو پیکنگ ہے نا اس پہ آپ لگانے مرض نہیں ہیں کیونکہ یہ نکل سکتا ہے جو چیز پران کریم کے ساتھ جیسے اس کی وہ بائنڈنگ میں جو ہوتا شامل یا جو بھی کور وغیرہ چشمہ ہوتا ہے جو آسانی سے جدا نہیں ہوتا تو, تو اس کو بےبزو نہیں چھو سکتے اب جیسے قرآن کریم جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو اٹھا سکتے ہیں وضو کہ جسدان جدا ہو جاتا ہے نا اور جو کپڑا وغیرہ اس میں بائنڈنگ میں شامل ہو کپڑا چمڑا تو اب وضو اس کو نہیں چھو سکتے جسدان میں ہو تو وضو چھو سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے اللہ توفیق دے تو اس سے کم از کم اپنے گھر کے لیے تو ہر اسلامی بھائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اب جو متقیف اسلامی بھائی ہیں ان میں بعض ہوں گے جو پندرہ سو روپے حدیے پر یہ اہم ترین قرآن کریم کا نسخہ حاصل کر سکیں گے شاید باب المدینہ میں جو ہیں تو کم از کم یہ کہ آپ کا ایک بہت عظیم تحفہ ہو جائے گا کہ جہاں صلات و جنان کی دسویں جلد آپ نے لے رہی ہوگی دیگر کتابیں لیں گے ساتھ یہ قرآن کریم کابھی کنز ایمان و خزائر عرفان ہے hey, کوئی نیت کرنے والا پندرہ سو روپیہ دیا ہے کوئی نیت کرنے والے ہیں کم ہم انشاءاللہ یہ کم از کم ایک نسخہ لیں گے ہاتھ اٹھائیے ایک نسخہ کم از کم لینے کی کوشش لگا ہوا ہے اس کو اپنے شوکیس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور خوبصورت یہ بابول کابا کابے شریف کا دروازے کی بھی اس میں تصویر ہے تصویر ہے بلکہ کیا ماڈل کہنا چاہیے کیا چینج کہنا چاہیے اسے ماڈل بلکہ انہیں ماڈل بنا ہوا ہے کابل شریف کے دروازے کا اور پورا بھی رنگ وغیرہ بھی اس طرح ہی دیا ہوا ہے جیسے کابل شریف کا ماڈل ہو تو یہ کھڑا بھی اس طرح اسٹینڈ کی وجہ سے کیونکہ میں تشریف فرما رہ سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ لینے ادیت حاصل کرنے والوں کی تعداد باپا بلازا کر رہے ہوں گے جو ایک بار پھر دکھائیے گا مدنی چینل کی سکرین پر اب یہ کہ مقتد المدینہ والے دیکھیں گے کیا اتنے نسخے آپ کے پاس اس وقت تیار ہیں کہ یہ ہی ہمارے آشکن رسول لے سکیں پندرہ سو روپے دیا ہے, ہے. ماشاءاللہ بلکہ آج ہی اگر دستیاب ہو تو لے لیں اور ماشاء اللہ اس پر لکھ بھی لیں انتیس رمضان المبارک چودہ سو سے اگر آپ اپنے لیے لے رہے ہیں تو اور نیچے اس کے لکھ بھی سکتے ہیں شاید الوداع ماہ رمضان بابا لکھ سکتے ہیں اس پر اگر اپنے لیے نسخہ لیا ہے اور نسخہ لینے کے بعد لکھ لیں انتیس رمضان المبارک چودہ سو اڑتیس سے نیجری اور پھر اس کے نیچے لکھا ہو الوداع ماہر رمضان مدینہ یادگار رہے گا یادگار رہے گا اور نیچے الموت بھی لکھ لیا جائے جی موت بھی یاد آتی رہے یا الوداع کو شیر بھی لکھا جی لکھ <سؤال> جا سکتا ہے مثلاً چ کا وقت اب آ گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا سنو تبارہ مہکا مہکا مدنی ماحول ہے ماشاءاللہ ہمیں ایک سے ایک مواقع دیے جا رہے ہیں اب میرا خالی پانچ سو سات سو ہزار دو ہزار روپے کی کسی کو جا کر مٹھائی دے دیں آپ یا کوئی اور اس طرح کی چیز لا کر دے دیں مجھے نہیں پتا آج کل قیمتی فینسی کارڈ کتنے کے آتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن مشورہ یہی ہے کو کہ اگر آپ کوئی بارہ سو پندرہ سو یا اتنی کوئی مہنگی چیز کسی کو توحفہ دینا چاہتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں شادی بیاہ پر بھی اگر آپ توحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین توحفہ دینے کے لیے پرانے کریم کا ایک نسخہ ہے دیکھیں کیا کلام پڑھا جا رہا ہے کرم کر کلی کی اٹھے رسول اللہ کرم کر دو دل کی اٹھے کل یار سن لو تچاہے تم کی پیڑی کے پڑے کٹ کے لَنَا كَرَم كُن كلي کا یہ مہمت ہی مزت تھی اور خوشی ہی تھی خوشی جس دم نظر آیا نے ریاضت کچھ کی ہم نے ای کچھ نہ کی ہم مسڑی مشہور مت آئیے تاثرات دیکھتے بس تو ادھر بھی تھی ادھر بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن پھرو مرشد کی زیادہ کے لیے یہاں آئے پھر مرشد کی نظر کرم سے جوکل عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا تو اس کے تحت جذبہ ملتا ہے تو کام کرتا ہوں الحمد مسجد میں اگر آپ نے کوئی بھی چیز لگانی ہے تو دارو لفتہ سے اس کا رابطہ کر کے شری رہنمائی لے کر پھر آپ کو کام کرے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو دل کرتا ہوں وہ کام کر دیتے ہیں مسجد نہیں دیکھتے یہ اللہ کا ہے وقت مال لگا ہوا وقت پیسے لگے کا نام آپ فوری رک کے آپ نے دار الفتا کی طرف یعنی کہ زین دیا کہ دار الفتا سے رابطہ کریں میرے اللہ سنت کے شروع سے دیکھا ہے کہ آپ بہت حساس ہیں جب فکی مسائل بیان فرماتے ہیں نا تو بہت زیادہ حساسیت ہے آپ میں یہ ہمارے لیے تربیت ہے سب کے لیے تربیت ہے جیسے میرا اللہ سنت فرماتے ہیں زین تو ظاہر بات یہی بنتا ہے کہ پیار محبت و اتفاق سے ہی رہنا چاہیے لیکن کیا کریں گے دنیاوی مسلم مسائل ایسے ہیں کہ دل نہیں مانتا جیسے پاپا نے کہا ہے اگر سامنے والے کا ہے آپ اگر معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی آپ کو معاف کر دیں گے لیکن پھر دل کو سمجھاتا ہے کہ نہیں میرا سمجھا فرما رہے اس پر عمل کرنا ہی دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں بھی ذہن بند ہے اب جس سے اکتہ تعلق کیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ان سے جس سے بھی میری ناراضی ہوگی میں سب سے پہلے ان سے معافی مانگا ان سے یہاں پہ اتقاب کے لیے آیا ہوں سال مجھے لگاتار ہو گئے میں نے اپنے والد صاحب کو بیٹھا دس دن کے لیے اور ماشاء اللہ سے وہ بھی ان بیٹھے اور ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں میں نے نیت کی جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں سدھرنا چاہتا ہوں جو رسالہ باپا نے بتایا وہ انشاءاللہ پڑھوں گا یہاں پہ مرکز سے میرا پہلا اتکاف ہے میں نیت کری کہ میں پانچ تک کے نماز پڑھوں گا امام شریف کے ساتھ اور داڑھی کی بھی کر لی نماز کا پریکٹیکل اور میڈیا نے کر کے دکھایا اس سے بہت ساری چیزیں ہماری درست ہوئی ہیں جو پریکٹیکل آج سے پہلے کر کے نہیں دکھایا تھا لوگوں نے بتایا بہت تھا لیکن پریکٹیکل سے ہمیں اچھی چیز سیکھنے کو ملی اور درست بھی ہوئی ہے وہ پہلا اتفاق کیا تھا دوسرا سے بنا کہ میں نے مدنی اور یعنی میں دوسری جگہ بیٹھا تھا لیکن جو ماشاءاللہ نور ادھر دیکھا نا چہروں پہ اور جو امامہ اور جو داڑی جو دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی میں میرا نام محمد اقاشا ہے باپا نے ہی میرا نام رکھا ہے اکاشا صابیہ رسول تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کو بوسا دیا تھا اور یہ باپا نہیں بتا یہ پہلا احتاب ہے بہت دل خوش ہو رہا ہے فرسٹ ٹائم آئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بہن بنا مدنی چینل دیکھ کے میں نے مسواک کی سنت کو جو ہے نا مستقل اپنا لی ہے اور ان جب تک زندہ ہے انشاءاللہ شاء کریں گے ضرور جب لاہور سے آیا تو میرے سر پر ٹوپی تھی یہاں پر آ کر امام کی نیت کی اور امامہ ماما بنوایا شہزادہ حضور داڑھی کی نیت انشاءاللہ کر لی ہے اور رکھ لی ہے داڑھی مامے کی نیت کر لی ہے جی عبید صاحب نے سجایا ہے ماما مدنی کافلوں میں کیا نہیں ہے مدنی قابل میں فیضان نے لی آئے لیا فیضان نے میرے لیے سُنا تھے مدنی کافلوں میں الحمد نیک بننے کا جذبہ ملتا ہے سنت پرمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے مدنی قافلہ گناہوں کے مرض کی دوا ہے مدنی قافلہ نیک بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے میں تین دن کا مدنی قافلہ جائے گا دعوت اسلامی والوں کا عید تک کا تین دن کا تو اس میں میں قافلہ کافلا چاند رات کو انشاءاللہ چاند رات کو یہ قافلہ روانہ ہو جائے گا تین دن کے لیے جہاں پہ برکتے لوٹی جائیں گی یہ میں نے اس کی پرچی کٹوائی ہے کافلے کی دوست کی جو میرے ساتھ احتاب میں بیٹھا اس کی بھی کٹوا دی اور جو میرا بھائی محلے کی مسجد میں کپ میں بیٹھا مجھے چھوٹا اس کی بھی کٹوا دی والد صاحب جو نا تھوڑے شرارتی ہے چھوٹا بھائی سے تھوڑا شان ہے تو ان کو میں یہی بولوں گا بولوں گا ان کو مدنی قافلے میں میرے ساتھ بھیجو میں آیا کشمیر سے ہوں لیکن تین دن مدنی قافلے میں سفر کر کے بابل مدینہ کراچی میں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ واپس کشمیر میں جاؤں گا تین دن کے مدنی قابل پہ جا رہا ہوں ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے دن کے کی, کی نیت مدنی میں کی مدنی میں الحمد للہ نیچے کی دعوت دینے کا جذبہ ملتا ہے اور مدنی قافلے میں بہت ساری برکتیں ملتی ہیں میں کیا بتاؤں کیسا کی ہوتا ہے آئے تو صحیح ہے چاند رات سفر کرنے والوں کو میری رسمت دعاؤں سے نوازتے گے اور چاند رات کو جو سفر کرتا ہے الحمدللہ اس کو بہت زیادہ روحانیت نصیب ہوتی ہے برکتیں نصیب ہوتی ہے مدنی میں آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہیں آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر پہنچ کر اپنے آپ کو پیش کر دیجئے کہ میں اپنی یہ عید اللہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں میں اپنی اس عید کو رائے خدا میں گزارنا چاہتا ہوں میں اپنی اس عید کو مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی مرشد کی دعاؤں میں حصہ لینا چاہتا ہوں میرے پیرو مرشد کو پسند ہے کہ تین دن چاند رات میں مدنی قافلے میں سفر کریں آپ میرے پیرو مرشد کو جب پسند ہے تو میں کیوں نہ لبتا ہوں جو بھی مدنی کا یا خدا جو بھی مدنی تو پوں کا یا خدا کے دن ان شاء تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا لہاری کے کے مدنی قافلے کے لیے نام لکھانے شورا نے جو ترغیب دلائی ہے تو قافلے میں سفر کرو گے ان شاء اللہ ایک سال کی چاند رات مدنی قافلے کے لیے نام لکھوانا ہے نگران شورا کے بیان کے, بیان کے بعد ان بھی نام لکھوائیں تین دن کے لیے آیا ہوں مدنی قافلے میں سفر کرنے تین دن قافلے کا بابا کو تحفہ دیا الحمدللہ یہ مدنی قافلوں میں امیر علیہ سنت نے جو دعائیں دی ہیں کہ آپ عید تو بہت ساری عیدیں ہوں گی جو اپنے گھروں میں گزاری ہوں گی لیکن ایک ایسی بھی تو جو اللہ کے گھر میں گزرے نہیں گھر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تین دن کا بعد کافلا کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ ہم انشاءاللہ شاء تین دن کے مدنی قابل میں جائیں گے جان رات کو جان رات مدنی کا مرض جہاں مرکز بھیجو وہاں سے لے جائے گا کافلے میں مدنی کافلے میں نہ ڈھکوانے جا رہے ہیں مدنی کافلے کے لیے ویسے تو گھر جانے کا ذہن تھا لیکن نگرانی شروع نے جب ترغیب دلائی ان شاء اللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان شاء اللہ اللہ مدنی قافلے میں آنا رہا چاندنا کو نگرانی شورا کا بیاں دیکھیے چاندناد میں کافی میں جائیں گے ان شاء اللہ چاندنا مدنی قافلہ اس لیے کہاند نا کو ہم کیا کرتے تھے اس پر چاندنا ان شاء اللہ مدنی میں سفر کر کے دنیا کو دعوت دے نہیں میں جاؤں گا میں مدنی قافلے پہ جاؤں گا اسلام آباد کی میری فلائٹ ہے میں فلائٹ کو ایکسٹینڈ کر مدنی قافلے میں ان اللہ سفر کر رہا ہوں الحمدللہ جس طرح پیدانی مدینہ میں دیکھ رہے ہیں گھیما گھیمی آ رہے ہیں نیتیں کر رہے ہیں اپنے اخراجات جمع کروانے اپنے اپنے اپنے اپنے کا اظہار کر رہے ہیں خالی یہی نہیں الحمد للہ کراچی میں ہمارے باب المزین میں صرف بارہ سو مقامات سے دعوت اسامی کے تحت دس دن کے لیے اشفاق ہو ہیں تو الحمد وہاں سے بھی آشکار ہمارے مبلک کے ذمہ دار مدنی کافی ذمہ دار وہاں تربیت کر رہے ہیں مدنی قابل کو ذہن دے رہے ہیں تو امید ہے کہ ہماری بابل مجینہ تاریخ جو تیرہ کابینہ ہیں کراچی ہماری وہاں سے بھی انشاء اللہ سامی تین دن بارہ دن ایک ماہ اور بارہ بارہ ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے گھر کا پروگرام سفر اب گھر نہیں جائیں گے اب مدنی کافلے نہیں ابھی انزی. ابھی گھر نہیں جانا ہاں پہلے گھر کا چین ابھی گھر نہیں جانا اب کافلوں میں سفر کرنا ان شاء اللہ ان شاء اللہ حاضی صاحب نے جو بیان کیا اس کے بعد ہماری دنیا بدل گئی ہے ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی دی کے اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ کافلے میں جا رہا ہوں سفر خافلے کریں گے کے جائیں گے گھر پہ بالکل جا رہے ہیں جی سب چیز قافلے کی مدنی کافلے میں جائیں گے ان مدنی کافلے میں جا رہے ہیں میری بارہ ماہ ہے دن کے اخراجات جمع کرا میں تین دن کے لیے مدنی کافی میں جا رہا ہوں گھر نہیں جاؤں گا ان اللہ چاند رات مدنی کافلا میں جائیں گے چاند رات کو مدنی کافلے میں جا رہے ہیں چاند رات مدنی کافلے دن کے لیے چاند رات کو تین دن کے لیے چاند رات کو جی نہیں گھر نہیں جاؤں گا الحمدللہ للہ چودہ سال سے میں قافلہ کر رہا ہوں ہر مار تین دن کا جی جی تین دن کا کافلا میں بارہ دن کا اسلحہ مال کورس کر رہا ہوں پتنی کافلے کے لیے آیا تین دن کے لیے الحمدللہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے چاند رات کو تین دن مدنی قافلوں میں سفر کیا ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے ہاتھ تو ہاتھ ایک ماہ کے لیے سفر کیا پھر ان کو مزید جذبہ ملا ہاتھ تو ہاتھ بارہ ماہ کے لیے چلے گئے ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں کہ جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کر کے داڑھی ابار اپنے چہرے پر رکھ لی امام کا تاج تجا لیا سننا تو میری زندگی گزارنے لگے اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا چاند رات سے انشاء اللہ بنا لی باپا کے فرمان پر جان بھی قربان ان شاء اللہ بارہ دیں گے انشاء اللہ گھر جائیں گے لیکن के کے بعد جائیں گے ان شاء اللہ جی جی جی مدنی قابل تین دن کے ہمارا اور دوسروں کو سکھائیں گے ان شاء اللہ اجزا में چارنا گھر میں جائیں گے قافلے میں جائیں گے مدنی قافلے میں چار نات کو گھر نہیں گا مدنی قابل میں جاؤ گا ان شاء اللہ مدنی قابل میں جانا پاس میں نے بالکل میں پہلے جانا تھا میرا چینج گیا تھا ماشاءاللہ اللہ پھر شروع نے تھوڑا ایک عزم دیا انشاءاللہ ضرور جائیں گے نو ون کین اسٹاپ می ٹو گو ان مدنی کافلا ان شاء گھر نہیں جائیں گے مدنی قافلے میں جائیں گے جو ہو کے مرد سے حبیب صلی محمد ایک اہم اعلان بھی میں کرتا چلوں پھر انشاءاللہ شاء اللہ سے بھی کچھ متنفو لے لیں گے جو اسلامی بھائی فیدان مدینہ میں ہیں ذرا توجہ کریں اور مختلف مقامات پر جو متقفین اسلامی بھائی آواز کے ذریعے آڈیو کے, کے ذریعے جو مدنی مذاکرہ سن رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے متوجہ ہوں ان شاء اللہ امیر سنت چاند رات کو ملاقات بھی فرما رہے ہیں اور یہ ملاقات ان اسلامی بھائیوں کی ہے کہ جو اسلامی بھائی بارہ ماہ کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کر رہے ہیں اور ایک ماہ کا جو مدنی قافلوں میں سفر کی اسی طرح بارہ دنوں کے لیے جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے اصلاح عمل کورس جو بارہ دنوں کا ہے اور فیضان نماز کورس جو سات دنوں کا ہے جو ان کے لیے جنہوں نے نام لکھوا اور مجلس ان کی اگر تصدیق کرتی ہے تو ان ان کی ملاقات عالمی مدیمہ کا فیضان مدینہ میں چاند رات کو مدنی مذاکرے کے بعد ہوگی ان چاند رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور چاند رات کو مدنی مذاکرے کے بعد پھر ان کی ملاقات ان شاء اللہ امیر سننے سے ہوگی البتہ اگر کوئی اس طرح مطلب کے نہیں نیت کر پا رہا تو یا جو چاند رات کو تین دن کے مدنی کافلوں میں سفر کر رہے ہیں یا جو اور آشکا نے رسول ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ الحمد للہ وہاں جا ملاقات ہو رہی ہو وہاں پر یہ بیٹھ سکتے ہیں بڑے پر ذوق کا چل رہے ہوتے ہیں رمبیل سنت کی بھی اگر اپنی غم رمضان میں کیفیت ہوتی ہے تو وہ ان اللہ تعالی وہاں پر بیٹھ سکیں گے اور یہ ملاقات جب تک جاری رہے گی وہ یہاں پر اپنا وقت گزاریں اور ہو سکے تو یہی وقت گزاریں اور فجر کی جماعت ان اللہ چار بج کے چالیس منٹ پر ہوگی عید کے روز اور عید کی نماز انشاءاللہ شاء اللہ صبح چھ بجے ادا کی جائے گی عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں تو رات بھر کا یہ سلسلہ بھی رہے گا اور فجر کی نماز کے بعد ہم سنت عید سے متعلق مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم ان بابرکت اور با اور قبولیت دعا کے ان گھڑیوں میں بازاروں میں جانے کے بجائے دہی عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں اپنا وقت گزاریں اچھا اب ایک اور آپ سے ارض کرنی ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی باہر ہیں آپ پورے ماہ رمضان دیکھتے چلے آ رہے ہیں اب دنیا بھر میں جہاں جائیں سب محتقفین دیکھو سن رہے ہیں یا جہاں بعد میں آواز پہنچ جائے یا بعد میں بتا دیا جائے ایک بار پھر کوئی ایسا موقع نکالیں کہ مدنی مذاکرے میں ہم سب جمع ہوں کریں مدنی مذاکرے میں امل سوروں کے مدنی مذاکرے میں ایک بار پھر جمع ہونے کا کوئی موقع نکالیں آپ آئیں گے کون کون ہاتھ اٹھا کے ذرا اعظم کا اظہار کریں انشاءاللہ ایک بار پھر اعلان کروں آئیں گے جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں سارے عزم کا اظہار کریں انشاءاللہ اللہ المکرم شوال المکرم کا تیسرا ہفتہ شوال المکرم کا تیسرا ہفتہ انشاءاللہ اللہ ہفتے کے روز جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یہ خاص مقین کے لیے ہوگا اس کی تاریخ دینا با جی با میں, میں نکالنا رہ گئی تھی بابا ذرا نکال کے دکھا دیں تو شوال المکرم کا پندرہ جولائی پندرہ جولائی پندرہ جولائی پندرہ جولائی, پندرہ جولائی, پندرہ جولائی کو جو ہفتہ ہے انشاءاللہ اللہ محتقی فین اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصیت کے تبیل عموم تو تمام عاشقۂ رسول اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یوں تو ہر ہفتے شرکت کرنی چاہیے اور کرنے کی نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ اب ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے بہت سارے جس جسے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی صورت بنتی ہے اور اگر آپ ایسی کو صورت نہ ہو تو کم از کم مدنی چینل برائے راست مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے اللہ کریم ہم سب کو مدی مذاکرے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے تو تمام متقفین بالخصوص دیوے داران تاریخ نوٹ کر لیں پندرہ جولائی کو ہفتے کو جو مدری مذاکرہ ہوگا وہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے متقفین کے لیے ہوگا اور متقفین نوٹ کر لیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ نے مدی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے شرکت کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ شاء اللہ عزا کل جو مطلب چاند رات کو جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں ہے حج کی ٹکٹ کیونکہ چاند رات کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس میں جو قرآندازی ہوگی اور وہ قرآن دازی ہوگی حج کی تو بابا اس میں ایک مجلس کا ایک مشورہ آیا تھا کہ اگر چار نام ہم ایسے شامل کریں جو باہر سے شریک ہوں دیگر مسجدوں والے جو آئیں گے تو ہم ایک میسج چلا دیں کہ ان کے بھی ہم کوپن جمع کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ان میں سے بھی چار نام ہم شامل کریں گے کیا پتا کہ کوئی باہر سے اعتکاف والا یا دیگر شریک ایسا آئے کہ اس کو حج کا ہی تحفہ مل جائے ماشاءاللہ اللہ تو یوں انشاءاللہ یہ بارہ نام جو لیے جاتے ہیں تو چار نام ہم جو ہے وہ باہر سے شامل کریں گے ابھی نگران شورا جو مدنی پھول عطا فرما رہے تھے تو میں انٹرنیٹ ریڈیو پہ سنتے ہوئے آ رہا تھا بابا تو جیسے فرمایا کہ عید والے دن جب جانا ہے تو کوئی چیز لے جائیں اور اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کیا تاریخ لکھ لیں الوداع ماہ رمضان الموت یہ لکھ لیا جائے تو ذہن بنا تھا کہ اگر ممبر شپ کارڈ بھی جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے ہیں تو یہ تو یوں ہے کہ جیسے بارہ ماہ جو ہے وہ ایک عید کا تحفہ یاد رہے گا تو اگر ہمارے مدنی چرن کے ناظرین یا یہاں جو اس ٹائم میں موجود ہیں عید والے دن کہیں ملا عید ملنے جا رہے ہیں اور آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ نے ممبر شپ کارڈ جاری کیے ہیں کہ بارہ ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ حاصل کیا جا سکے گا تو جس کے گھر جائیں بہن کے گھر جاتے ہیں داروں کے گھروں پہ جاتے ہیں تو آپ ممبر شپ کارڈ دے دیں تو سادہ جو کارڈ ہے وہ چار سو پچیس روپے ہدیہ ہے اور رنگین شمارے کا جو کارڈ ہے بارہ ماہ کا وہ سات سو پچیس روپے ہدیہ پر یہ کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حدیتن حاصل کیا جا سکتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی